الحمد الحمد للہ وقف الباد ہل دین صفحہ امان آباد اس سے پہلے میں حدیث آپ لوگوں کو سنا رہا تھا کہ لاتول و قدم اب دن کے آدمی کا قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا سرک سکتا جب تک کہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دے پانچ سوالوں میں سے چار کا تذکرہ ہو گیا ان انعمر ہی فیما افنا زندگی کہاں تو نے اپنی شرف کی نمبر دو ان شباب فیما افنا جمانی تو نے کہاں گنوا دی نمبر تین مال کے متعلق مین عین مال تو نے کہاں سے کمایا اور نمبر چار مفیمہ انفکا مال تو نے کہاں کہاں اڑایا کمایا کمایا بھی اور اڑایا بھی دونوں کے مطابق پانچواں اور آخری سوال بڑا اہم وہ یہ ہے وہ ان علم ہی ماذا عمیلا سیما علما وہاں علم ہی مادا عملہ سیما علما انسان سے پوچھا جائے گا علم کے بارے میں کہ یہ تجھ کو جو میں نے علم دیا تھا جو تو نے سیکھا جو تو نے پڑھا جو تو نے سنا یہ جو میں نے تجھے علم دیا تھا بتا اس علم کے مطابق تو نے عمل کتنا کیا ہے یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے بڑا مشکل سوال ہے مان علم ہی مانا امیر سیما عدم علم کے متعلق یہ سوال کہ تو نے اپنے علم کے مطابق عمل کتنا کیا ہے یہ ہر انسان کے لیے بڑے ہی متربے کرنے والی چیز ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے علم پر وہ عمل کرے علم کا مقصد یہی ہے کہ انسان کے عمل میں آئے اگر کسی انسان نے اپنے علم پر عمل نہ کیا تو یہ عمل یہ علم اس کے لیے قیامت کے دنوں بعد جال بھرے گا لیے حبودردار رضی اللہ تعالی ہو اتنے بڑے صحابی بہت روتے تھے زارو کتار روتے درس دے رہے ہیں لوگوں سے دین پر گفتگو کر رہے ہیں زارو کتار رونے لگتے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں روتے ہیں آپ توجرہ کے رسول علیہ وسلم کے صحابی بڑے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں آپ اتنا کیوں روتے ہیں درس دیتے ہوئے حدیث بیان کرتے ہوئے لوگوں کو دن کی باتیں بتاتے رونے لگتے ہیں اور اتنا زیادہ رونے لگتے ہیں کیا وجہ ہے کیوں روتے ہیں تو اس موقع پر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی کا لوگو میرے, میرے رونے کی وجہ صرف یہ ہے مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے کہ ابو دردہ فلاں چیز تم نے کیوں نہیں سیکھی اصل میں ہمیں اس بات کا ڈر ہے جو ہمیں رولاتا ہے جس پر مجھے اس قدر رونا آ جاتا مجھے جو ڈر لگتا ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالی پوچھے ابو دردہ فلاں چیز کو معلوم تھی لیکن تو نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا دوستوں عملی زندگی میں آو یہ عملی زندگی بڑی اہم ہے علم کا مقصد علم کا مطلب اصل میں ہے کہ انسان کے اندر انسان کے اندر عمل آ جائے اسی لیے علم نافے جس کی دعا نبی علیہ اللہ مانگتے تھے اللہ تنی اللہ من قلب اللہ ومن دعائن لا دعا ومن علم اللہ ينفع ومن نفس اللہ تشبع نبی علیہ الصلاسم صحیح مسلم حدیث چار چیزوں سے بڑی پابندی سے پناہ مانگتے تھے اللہ مجھے ان چار چیزوں سے بچانا اللهم انی اعوذ بکا من قلب اللہ اعوذ اندی کا قلب کل بلّا ومن علم انفا ومن نفس اللہ تشبرہ اللہ اکبر اللہ اعوذ کا من قلب بل اکشاں اللہ اللہ مجھے ایسے دل سے بچانا جس دل میں تیرا خوف نہ ہو اللہم اعوذ من قلب اللہ انبی کمن کلب اللہ, اللہ, اللہ تشفا یہ چار چیزیں ہیں جس سے نبی علیہ صلاب شام پناہ مانگتے اللہ مجھے ان چار چیزوں سے بچانا چار چیزوں سے مجھے پناہ میں رکھنا وہ چار چیزیں کیا ہیں نمبر ایک اللہ عمنی ادھبی کا منقل بلّاہ اخشر اللہ ایسے دل سے مجھے بچانا جس دل میں تیرا خوف نہ ہو اللہ ایسا دل ہمیں دے جس دل میں تیرا خوف ہو تیرا ڈر ہو تیری خشیت ہو جو در اور خوف ہمیں گناہوں سے روکے تیری یاد پر آمادہ کرے تیری فرما برداری پر مجبور کرے اللہ ایسے دل ایسا دل نہیں دینا میرے دل کو ایسے نہیں بنانا جس میں تیرا در اور خوف نہ ہو نمبر دو وامن نفس اللہ تشبہ اللہ ایسا نفس نہیں دینا جو کبھی آسودہ نہ ہو بدترین چیز ہے ہرس تما ایسی چیز ایسا نفس جو کبھی آسودا ہی نہ ہو کتنا بھی اس کو اللہ تعالیٰ دے دے لیکن بس حل میں مزید کی فکر ہو ذرہ برابر اس کے دل میں کیناات رہیں ایسا نفس جس کو ملا ہرس لالچ کرنے والا وہ انسان دنیا میں بے انتہا تباہ و پریشان رہتا تھا اسی لیے نبی ایسا نفس مانگتے جو نفس آسودہ ہو اللہ جتنا دے اس پر خوش ہو اس پر آسودہ ہو جائے ایسے نفس سے اللہ رسول پناہ مانگتے مکتے جو کبھی آسودہ نہ ہو ومین نفس اللہ تشبہ ما ایسا نفس نہیں دینا جو کبھی آسودہ نہ ہو نمبر تین ومین علم اللہ ایسا علم نہیں دینا جو علم فائدہ والا نہ ہو نفع بخش نہ ہو نفع پہنچانے والا نہ ہو ایسے علم سے اللہ سل پانا ہم آپ دیں اللہ انفان اللہ وہ علم اللہ انفان ایسا علم نہیں چاہیے اللہ ایسے علم سے بچانا علم تو میرے پاس ہے لیکن اس سے نہ ہم فائدہ اٹھائیں نہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں دوستو علم نافے بڑی اہم چیز ہے اسی لیے نبی کا شام علم نافے اللہ تعالی صرف علم نہیں مانگتے تھے اللہ من فانی بما الم تنی اللہ ایسا علم مجھے دے جس علم سے مجھے فائدہ پہنچے علم نافع کی دعا کریں اور ایسے علم سے پناہ مانگیں جو علم انسان کو فائدہ نہ پہنچاتے اور علم نافع وہ دو طرح کا ہے علم نافع ایسے علم کو کہتے ہیں جس علم سے خود آپ بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی اپنے سے فائدہ یہ ہے علمفے آپ اپنے علم سے فائدہ اٹھائیں اپنی اصلاح کریں عمل کریں اپنے استعمال میں لائیں اور اپنے علم کو دوسروں سے دوسروں کو بھی اپنے علم سے فائدہ پہنچائیں دو لوگ دوسروں کو سکھلائیں پڑھائیں بتائیں ان کو سمجھائیں ان کو بھی عمل کرنے کی دعوت دیں یہ ہے نافع تو نافع کی دعا ہونی چاہیے اللہ رسول جن چار چیزوں سے پناہ مکھتے اس میں تیسری چیز کیا تھی اللہ اللہ علم علم اللہ ایسے علم سے مجھے بچانا جو علم کبھی فائدہ پہنچانے والا نہ ہو جس علم سے ہم فائدہ نہ اٹھا سکیں اپنے علم سے فائدہ اٹھانے کی فکر کرے جب انسان کے پاس علم ہو لیکن اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھائے تو یہ علم قیامت کے دنیا میں بھی اور آخرت مشکل ہی وہ بال جان ہے دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے رمایا اللہ اکبر مسر الدین میروت علم یا میروڑا کمل کمسما یا میرو اسوارا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دیا کتاب کا علم سیکھا کتاب پر ایمان رکھا لیکن کتاب ہماری کتاب کو سیکھ لینے ایمان رکھا ایمان کے ساتھ اس کو پڑھے سیکھے سب کچھ ہوا لیکن پھر اس پر عمل نہ کیا علم تو میں نے اس کو دیا اپنی کتاب کا علم دیا بہت اعلی درجے کی نعمت سے نوازا ہم نے اس کو علم دیا لیکن اس نے اپنے علم پر عمل نہ کیا اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھایا تو اللہ تعالی ساتھ نماتے ہیں کماسلیل ہیما رسمان ایسے انسان کی مثال گدھے کی ہے یہ. گدھے کی ہے شیخ شادی رحمت اللہ علیہ فارسی اشعار میں بڑی اچھی بات کہتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے اسی آج کا ترجمہ کہ ایک گدھے پر کتنی بھی علم کی کتابیں رکھ دیں پورا قرآن پوری حدیثیں پوری تفسیر سب کچھ رکھ دیں گدھے کی پیس پر اللہ نے بہت اچھی چیز رکھنی رکھی لیکن گدھا گدھا یہ گدھا نے پیس پر رکھے ہوئے علم سے فائدہ نہ اٹھایا اللہ نے فرمایا اسی گدھے کی طرح میرے ہمارے وہ بندے ہیں جن کو میں نے علم تو دیا لیکن اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھایا قرآن پاک سورہ آراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی جس کو اللہ تعالیٰ علم دے کتاب و سنت تھا لیکن اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھائے تو اللہ تارا نے اس کو کتے سے تصویر دیا سالہ کما سلیل کلب ایسے انسان کی بھی مثال کتے کی انسان ہے سب سے بدترین مثال ایک انسان اللہ نے اس کو علم دیا اپنے علم پر عمل کرے تو کائنات کا سب سے اچھا انسان بن جائے گا فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھائے فرشتے فرشتوں کے پر, پر چلے چلیں و آسمان کے فرشتے اللہ اسی طرح سے ساری مخلوقات کائنات کی ہر چیز چیوٹیاں اپنے بلوں میں مچھلیاں اپنے سمندر کے طے میں رہ کر کے عالم کے حق میں دعائیں مغفرت اور رحمت کرے اگر عالم اپنے علم سے فائدہ اٹھاتا ہے خود عمل کرتا ہے دوسروں کو دوسروں کو بھی بتاتا ہے تاکہ دوسرے بھی فائدہ یہ عالم کا مقام ہے لیکن یہی عالم اگر دنیا کے پیچھے لگ جائے اللہ نے علم تو دیا اپنے علم پر عمل نہ کرے علم سے دور رہے اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھائے نہ پہنچائے تو اللہ تعالی نے اتنا دلیل کیا کہ اس کی مثال کتے اور گڑھے سے دی اسی لیے ہم ہر انسان یہ سوچ لے کہ ہمیں جو علم ملا ہے تھوڑا یا زیادہ اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پانچ سوالوں میں سے ایک سوال یہ کرے گا اور اس وقت ہم جواب نہیں دے سکیں گے اسی لیے اس دعا کو یاد کر لیں خوب کثرت سے اس دعا کو پڑھا کریں اللہ اعوذ کم من قلب لا یخشع ومین نفس اللہ تشبہ ومن علم اللہ ينفع اور چوتھی چیز ومن دُعَاءٍ اللہ عشما اللہ ایسی دعا سے ہمیں بچانا جو دعا تیرے ہاں قابل قبول نہ ہو اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں بھی حساب کتاب کی فکر پیدا کر دے فکر آخرت عطا کر دے عقول کو لحاظ آ اللہ مینکلزم دیں